رام کھلاون سعادت حسن منٹو کھٹمل مارنے کے بعد میں ٹرنک میں پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ سعید بھائی جان کی تصویر مل گئی میز پر ایک خالی فریم پڑا تھا میں نے اس تصویر سے اس کو پر کر دیا اور کرسی پر بیٹھ کر دھوبی کا انتظار کرنے لگا ہر اتوار کو مجھے اسی طرح انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہفتے کی شام کو میرے دھلے ہوئے کپڑوں کا था। ختم ہو جاتا تھا مجھے سٹاک تو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ مفلسی کے اس زمانے میں میرے صرف اتنے کپڑے تھے جو بمشکل چھ سات دن تک میری وزاداری قائم رکھ سکتے تھے میری شادی کی بات چیت ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں پچھلے دو تین اتواروں سے میں ماہم جا رہا تھا دھوبی شریف آدمی تھا یعنی دھلائی نہ ملنے کے باوجود ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ پورے دس بجے میرے کپڑے لے آتا تھا لیکن پھر بھی مجھے کھٹکا تھا کہ ایسا نہ ہو میری نا دہندگی سے تنگ آ کر کسی روز میرے کپڑے چور بازار میں فروخت کر دے اور مجھے اپنی شادی کی بات چیت میں بغیر کپڑوں کے حصہ لینا پڑے جو کہ ظاہر ہے بہت ہی مایوب بات ہوتی کھولی میں مرے ہوئے کھٹملوں کی نہایت ہی مکروہ بو پھیلی ہوئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح دباؤں کہ دھوبی آ گیا صاف سلام کر کے اس نے اپنی گٹھری کھولی اور میرے گنتی کے کپڑے میز پر رکھ دیے ایسا کرتے ہوئے اس کی نظر سعید بھائی جان کی تصویر پر پڑی ایک دم چونک کر اس نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور ایک عجیب و غریب آواز حلق سے نکالی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے دھوبی دھوبی کی نظر اس تصویر پر جمی رہی یہ تو سعید شالم ہے کون دھوبی نے میری طرف دیکھا اور بڑے وصوق سے کہا سائد شالیم بالسٹر تم جانتے ہو انہیں دھوبی نے زور سے سر ہلایا ہاں دو بھائی ہوتا ادھر کولابہ میں ان کا کوٹھی ہوتا سائد شالیم بالسٹر میں ان کا کپڑا دھوتا ہوتا میں نے سوچا یہ دو برس پہلے کی بات ہوگی کیونکہ سعید حسن اور محمد حسن بھائی جان نے فجی آئی لینڈ جانے سے پہلے تقریباً ایک برس بمبئی میں پریکٹس کی تھی چنانچہ میں نے اس سے کہا دو برس پہلے کی بات کرتے ہو تم دھوبی نے زور سے سر ہلایا ہاں سعید شالم بالسٹر جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی دیا ایک دھوتی دیا ایک کرتا دیا نیا بہت اچھا لوگ ہوتا ایک کا داڑھی ہوتا یہ بڑا اس نے ہاتھ سے داڑھی کی لمبائی بتائی اور سعید بھائی جان کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ چھوٹا ہوتا اس کا تین بلوا لوگ ہوتا دو لڑکا ایک لڑکی ہمارے سنگ بہت کھیلتا ہوتا گلابے میں کوٹھی ہوتا بہت بڑا میں نے کہا دھوبی یہ میرے بھائی ہیں دھوبی نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی ہے ہیں ہیں ہیں ہیں سعید شالم بالسٹر میں نے اس کی حیرت دور کرنے کی کوشش کی اور کہا یہ تصویر سعید حسن بھائی جان کی ہے داڑھی والے محمد حسن ہیں ہم سب سے بڑے دھوبی نے میری طرف گھور کے دیکھا پھر میری کھولی کی غلازت کا جائزہ لیا ایک چھوٹی سی کوٹری تھی بجلی لائٹ سے محروم ایک میز تھا ایک کرسی اور ایک ٹاٹ کی کوٹ جس میں ہزار ہاں کھٹمل تھے دھوبی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں سعید شالین بالسٹر کا بھائی ہوں لیکن جب میں نے اس کو ان کی بہت سی باتیں بتائیں تو اس نے سر کو عجیب طریقے سے جمبش دی اور کہا سائد شالم بالسٹر کلابے میں رہتا اور تم اس کھولی میں میں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا دنیا کے یہی رنگ ہیں دھوبی کہیں कहीं کہیں چھاؤں پانچ انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں ہاں صاحب تم कहता کہتا ہے یہ کہہ کر دھوبی نے और اٹھائی اور باہر جانے لگا مجھے اس کے حساب کا خیال آیا جیب میں صرف آٹھ آنے تھے جو شادی کی بات چیت کے سلسلے میں ماہم تک آنے جانے کے لیے بمشکل کافی تھے صرف یہ بتانے کے لیے میری نیت صاف ہے میں نے اسے ٹھہرایا اور کہا دھوبی کپڑوں کا حساب یاد رکھنا خدا معلوم کتنی دھلائیاں ہو چکی ہیں دھوبی نے اپنی دھوتی کا لونگ درست کیا اور کہا صاحب ہم حساب نہیں رکھتے سائز شالم بالسٹر کا ایک برس کام کیا جو دے دیا لے لیا ہم حساب جانتے ہی نہیں یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں شادی کی بات چیت کے سلسلے میں ماہم جانے کے لیے تیار ہونے لگا بات کامیاب رہی میری شادی ہو گئی حالات بھی بہتر ہو گئے اور میں سیکنڈ پیر خان اسٹریٹ کی کھولی سے جس کا کرایہ نو روپئے ماہوار تھا کلیئر روڈ کے ایک فلیٹ میں جس کا کرایہ پینتیس روپئے ماہوار تھا اٹھایا اور دھوبی کو ماہ بہ ماہ باقاعدگی سے اس کی دھلائیوں کے دام ملنے لگے دھوبی خوش تھا کہ میرے حالات پہلے کی بہ بہتر ہیں چنانچہ اس نے میری بیوی سے کہا بیگم صاحب صاحب کا بھائی سعید شالم بالشٹر بہت بڑا آدمی ہوتا ادھر کولابہ میں رہتا ہوتا جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی ایک دھوتی ایک کرتا دیا ہوتا تمہارا صاحب بھی ایک دن بڑا آدمی بنتا ہوتا میں اپنی بیوی کو تصویر والا قصہ سنا چکا تھا اور اس کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ مفلسی کے زمانے میں کتنی धोबी دلی سے دھوبی نے میرا ساتھ دیا تھا جب دے دیا جو دے دیا اس نے کبھی شکایت کی ہی نہ تھی. لیکن میری بیوی کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس سے یہ شکایت پیدا ہو گئی کہ وہ حساب نہیں کرتا میں نے اس سے کہا چار برس میرا کام کرتا رہا اس نے کبھی حساب نہیں کیا جواب یہ ملا حساب کیوں کرتا ویسے دگنے چوگنے وصول کر لیتا ہوگا وہ کیسے آپ نہیں جانتے جن کے گھروں میں بیویاں نہیں ہوتی ان کو ایسے لوگ بے وقوف بنانا جانتے ہیں قریب قریب ہر مہینے دھوبی سے میری بیوی کی چکھ ہوتی تھی کہ وہ کپڑوں کا حساب الگ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا وہ بڑی سادگی سے صرف اتنا کہہ دیتا بیگم صاحب ہم حساب جانتا نہیں تم سے جھوٹ نہیں بولے گا سائد شالیم بالسٹر جو تمہارے صاحب کا بھائی ہوتا ہم ایک برس اس کا کام کیا ہوتا بیگم صاحب بولتا دھوبی تمہارا اتنا پیسہ ہوا ہم بولتا ٹھیک ہے ایک مہینے ڈھائی سو کپڑے دھلائی میں گئے میری بیوی نے آزمانے کے لیے اس سے کہا دھوبی اس مہینے کپڑے ہوئے اس نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحب تم جھوٹ نہیں بولے گا میری بیوی نے ساٹھ کپڑوں کے حساب سے جب اس کو دام دیے تو اس نے ماتھے کے ساتھ روپے چھوا کر سلام کیا اور چلا گیا شادی کے دو برس بعد میں دلی چلا گیا ڈیڑھ سال وہاں رہا پھر واپس بمبئی آ گیا اور ماہم میں رہنے لگا تین مہینے کے دوران میں ہم نے چار دھوبی تبدیل کیے کیونکہ بے حد بے ایمان اور جھگڑالو تھے ہر دھلائی پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا تھا کبھی کپڑے کم نکلتے تھے کبھی دھلائی نہایت ضلیل ہوتی تھی ہمیں اپنا پرانا دھوبی یاد آنے لگا ایک روز جب کہ ہم بالکل بغیر دھوبی کے رہ گئے تھے وہ اچانک آ گیا اور کہنے لگا صاحب کو ہم نے دن میں بس میں دیکھا ہم بولا ایسا کیسا صاحب تو دلی چلا گیا تھا ہم نے ادھر بھائی کلّا میں تپاس کیا چھاپہ والا بولا ادھر ماہم میں تپاس کرو باجو والی چالی میں صاحب کا دوست ہوتا ہم بہت خوش ہوئے اور ہمارے کپڑوں کے دن ہسی خوشی گزرنے لگے کانگریس برسر اقتدار آئی تو امتناعی شراب کا حکم نافذ ہو گیا انگریزی شراب ملتی تھی لیکن دیسی شراب کی کشید اور فروخت بالکل بند ہو گئی 99 فیصدی دھوبی شراب کے عادی تھے دن بھر پانی میں رہنے کے بعد شام کو پاؤ آد پاؤ شراب ان کی زندگی کا جذب بن چکی تھی ہمارا دھوبی بیمار ہو گیا اس بیماری کا علاج اس نے اس زہریلی شراب سے کیا جو ناجائز طور پر کشید کر کے چوری چھپے بکتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے معدے میں خطرناک گڑبڑ پیدا ہو گئی جس نے اس کو موت کے دروازے تک پہنچا دیا میں بے حد مصروف تھا صبح چھ بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو دس ساڑھے دس بجے لوٹتا تھا میری بیوی کو جب اس کی خطرناک بیماری کا علم ہوا تو وہ ٹیکسی لے کر اس کے گھر گئی نوکر اور شوفر کی مدد سے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے فیس لینے سے انکار کر دیا لیکن میری بیوی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سارا ثواب حاصل نہیں کر سکتے ڈاکٹر مسکرایا تو آدھا آدھا کر لیجیے ڈاکٹر نے آدھی فیس قبول کر لی دھوبی کا باقاعدہ علاج ہوا میدے کی تکلیف چند انجیکشنوں سے ہی دور ہو گئی نقاہت تھی وہ آہستہ آہستہ مقوی دواؤں کے استعمال سے ختم ہو گئی چند مہینوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اٹھتے بیٹھتے ہمیں دعائیں دیتا تھا بھگوان صاحب کو سائز شالم بالسٹر بنائے ادھر کولابے میں صاحب رہنے کو جائے بابا لوگ ہیں بہت بہت پیسہ ہو بیگم صاحب دھوبی کو لینے آیا موٹر میں ادھر قلعے میں بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس کے پاس میم ہوتا بھگوان بیگم صاحب کو خوش رکھے کئی برس گزر گئے اس دوران میں کئی سیاسی انقلاب آئے دھوبی بلا ناغہ اتوار کو آتا رہا اس کی صحت اب بہت اچھی تھی اتنا عرصہ گزرنے پر بھی وہ ہمارا سلوک نہیں بھولا تھا ہمیشہ دعائیں دیتا تھا شراب قطعی طور پر چھوٹ چکی تھی شروع میں وہ کبھی کبھی اسے یاد کیا کرتا تھا پر اب نام تک نہ لیتا تھا سارا دن پانی میں رہنے کے بعد تھکن دور کرنے کے لیے اب اسے دارو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے بٹوارا ہوا تو ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے ہندوؤں کے علاقوں میں مسلمان اور مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں ہلاک کیے جانے لگے میری بیوی لاہور چلی گئی جب حالات اور زیادہ خراب ہوئے تو میں نے دھوبی سے کہا دیکھو دھوبی اب تم کام بند کر دو یہ مسلمانوں کا محلہ ہے ایسا نہ ہو کوئی تمہیں مار ڈالے دھوبی مسکرایا صاحب اپن کو کوئی نہیں مارتا ہمارے محلے میں کئی وارداتیں ہوئیں مگر دھوبی برابر آتا رہا ایک اتوار میں گھر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کھیلوں کے صفحے پر کرکٹ کے میچوں کا اسکور درج تھا اور پہلے صفحات پر فسادات کے شکار ہندوؤں اور مسلمانوں کے اعداد و شمار میں ان دونوں کی خوفناک مماثلت پر غور کر رہا تھا کہ دھوبی آ گیا کاپی نکال کر میں نے کپڑوں کی پڑتال شروع کر دی تو دھوبی نے ہنس ہنس کے باتیں بتانا شروع کیں سائد شالم بالسٹر بہت اچھا آدمی ہوتا یہاں سے جاتا تو ہم کو ایک پگڑی ایک دھوتی ایک کرتا دیا ہوتا تمہارا بیگم صاحب بھی ایک دم اچھا آدمی ہوتا باہر گاؤں گیا ہے نا اپنے ملک میں ادھر کاغذ لکھو تو ہمارا سلام بولو موٹر لے کر آیا ہماری کھولی میں ہم کو اتنا جلاب آنا ہوتا ڈاکٹر نے سوئی لگایا ایک دم ٹھیک ہو گیا ادھر کاغذ لکھو تو ہمارا سلام بولو بولو رام کھلاون بولتا ہے ہم کو بھی کاغذ لکھو میں نے اس کی بات کاٹ کر ذرا تیزی سے کہا دھوبی دارو کہاں سے ملتی ہے صاحب میں نے اور کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اس نے میلے کپڑوں کی گٹھری بنائی اور سلام کر کے چلا گیا چند دنوں میں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے لاہور سے تار پر تار آنے لگے کہ سب کچھ چھوڑو اور جلدی چلے آؤ میں نے ہفتے کے روز ارادہ کر لیا کہ اتوار کو چل دوں گا لیکن مجھے صبح سویرے نکل جانا تھا کپڑے دھوبی کے پاس تھے میں نے سوچا کرفیو سے پہلے پہلے اس چنانچہ شام کو وکٹوریہ لے کر مہالکشمی روانہ ہو گیا کرفیو کے وقت میں ابھی ایک گھنٹہ باقی تھا اس لیے آمد و رفت جاری تھیں ٹرامے چل رہی تھی میری وکٹوریہ پل کے پاس پہنچی تو ایک دم شور برپا ہوا لوگ اندھا دھند بھاگنے لگے ایسا معلوم ہوا جیسے سانڈوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہجوم چھدرا ہوا تو دیکھا دو بھینسوں کے پاس بہت سے دھوبی لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ناچ رہے اور طرح طرح کی آوازیں مجھے ادھر ہی جانا تھا مگر وکٹوریہ والے نے انکار کر دیا میں نے اس کو کرایا ادا کیا اور پیدل چل پڑا جب دھوبیوں کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے میں نے آگے بڑھ کر ایک دھوبی سے پوچھا رام کھلاون کہاں رہتا ہے ایک دھوبی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جھومتا ہوا اس دھوبی کے پاس آیا جس سے میں نے سوال کیا تھا کیا پوچھت ہے پوچھت ہے رام کھلاون کہاں رہتا ہے شراب سے دھت دھوبی نے قریب قریب میرے اوپر چڑھ کر پوچھا تم کون ہے میں رام کھلاون میرا دھوبی ہے رام کھلاون تہار دھوبی ہے تو کس دھوبی کا بچہ ہے ایک چلایا ہندو دھوبی یا مسلمان دھوبی کا تمام دھوبی جو شراب کے نشے میں چور تھے مکے تانتے اور لاٹھیاں گھماتے میرے ارد گرد جمع ہو گئے مجھے ان کے صرف ایک سوال کا جواب دینا تھا مسلمان ہوں یا ہندو میں بہت خوف زدہ ہو گیا بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں ان میں گھرا ہوا تھا نزدیک کوئی پولیس والا بھی نہیں تھا جس کو مدد کے لیے پکارتا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بے جوڑ الفاظ میں ان سے گفتگو شروع کر دی رام کھلاون ہندو ہے ہم پوچھتا ہے وہ کدھر رہتا ہے اس کی کھولی کہاں ہے دس برس سے وہ ہمارا دھوبی ہے بہت بیمار تھا ہم نے اس کا علاج کرایا تھا ہماری میم صاحب یہاں موٹر لے کر آئی تھی یہاں تک میں نے کہا تو مجھے اپنے اوپر بہت ترس آیا دل ہی دل میں بہت خفیف ہوا کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کتنی نیچی سطح پر اتر آتا ہے اس احساس نے جرت پیدا کر دی چنانچہ میں نے ان سے کہا میں مسلمان ہوں مار ڈالو مار ڈالو کا شور بلند ہوا دھوبی جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا ایک طرف دیکھ کر چلایا खिलावन اسے رام کھلاون مارے گا میں نے پلٹ کر دیکھا رام کھلاون موٹا ڈنڈا اس نے میری طرف دیکھا اور مسلمانوں کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیں ڈنڈا سر تک اٹھا کر گالیاں دیتا ہوا وہ میری طرف بڑھا میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا خلاون, رام کھلاون رام کھلاون دہاڑا چپ کر بے رام کھلاون کے میری آخری امید بھی ڈوب گئی جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے خشک گلے سے ہولے سے کہا مجھے پہچانتے نہیں رام کھلاون رام کھلاون نے وار کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا ایک دم اس کی آنکھیں سکڑیں پھر پھیلیں پھر سکڑیں ڈنڈا ہاتھ سے گرا کر اس نے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور پکارا صاحب پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا یہ مسلمان نہیں صاحب ہے بیگم صاحب کا صاحب وہ موٹر لے کر آیا تھا ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اس نے میرا جلاب ٹھیک کیا تھا رام کھلاون نے اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے سب شرابی تھے تو میں میں میں میں شروع ہو گئی کچھ دھو رام کھلاون کی طرف ہو گئے اور ہاتھا پائی پر نوبت آ گئی میں نے موقع غنیمت سمجھا اور وہاں سے کھسک گیا دوسرے روز صبح نو بجے کے قریب میرا سامان تیار تھا صرف جہاز کے ٹکٹوں کا انتظار تھا جو ایک دوست بلیک مارکیٹ سے حاصل کرنے گیا تھا میں بہت بےقرار تھا دل میں طرح طرح کے جذبات ابل رہے تھے جی چاہتا تھا کہ جلدی ٹکٹ آ جائیں اور میں بندرگاہ کی طرف چل دوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو میرا فلیٹ مجھے اپنے اندر قید کر لے گا دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا ٹکٹ آ گئے دروازہ کھولا تو باہر دھوبی کھڑا تھا صاحب سلام سلام میں اندر آ جاؤں آؤ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا گٹھری کھول کر اس نے کپڑے نکال پلنگ پر رکھے دھوتی سے اپنی آنکھیں پوچھیں اور گلوگیر آواز میں کہا آپ جا رہے ہیں صاحب ہاں اس نے رونا شروع کر دیا صاحب مجھے معاف کر دو یہ سب دارو کا قصور تھا اور دارو دارو آج کل مفت ملتی ہے سیٹھ لوگ بانٹتا ہے کہ پی کر مسلمان کو مارو مفت کی دارو کون چھوڑتا ہے صاحب ہم کو معاف کر دو ہم پیےلا تھا سائید شالم بالسٹر ہمارا بہت مہربان ہوتا ہم کو ایک پگڑی ایک دھوتی ایک کرتا دیا ہوتا تمہارا بیگم صاحب ہمارا جان بچایا ہوتا جلاب سے ہم مرتا ہوتا وہ موٹر لے کر آتا ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اتنا پیسہ خرچ کرتا ملک ملک جاتا بیگم صاحب سے مت بولنا رام کھلاون اس کی آواز گلے میں رند گئی گٹھری کی چادر کاندھے پر ڈال کر چلنے لگا تو میں نے روکا ٹھہرو رام کھلاون لیکن وہ دھوتی کا لونگ سنبھالتا تیزی سے باہر نکل گیا